وعلی یا نور اللہ الحمد اللہ ہم سلسلہ نتیجہ کیا نکلا میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں آج بھی ایک نیا موضوع ہوگا نئی گفتگو ہوگی اور گفتگو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ امیر اہل سنت دامت برکات من عالیہ سے ہم اپنی گفتگو کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے رہنمائی حاصل کریں گے اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا ہی اہم ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بھی ہے لیکن اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آرا سننے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں بعض اوقات لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ آخر صحیح بات کیا ہے ہم کس نتیجے کی طرف جائیں وہ موضوع ہے تصوف صوفی صوفیزم تصوف صوفیانہ انداز صوفیانہ کلام ولی شریعت طریقت یہ ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں تصوف کیا ہے صوفی کون ہوتا ہے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں کیا کیا آرا پائی جاتی ہیں ہمارے جو شرکاء اسلامی بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ اس بارے میں اپنی جو بھی ان کی معلومات ہیں وہ بھی پیش کریں گے اور اسلامی بھائیوں کی جو دیگر افراد ہیں عوام ہیں ان کی آرا کی نمائندگی بھی یہاں پر کی جائے گی تو اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ حاضر رہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درد پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے اللہ جی گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک بنیادی جو کانسیپٹ ہے تصوف کے حوالے سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ آپ کی نظر میں یا آپ کے ساتھ جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ آخر تصوف کیا ہے جس طرح سے ایک اپینین یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب صوفی اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جیسے وہ نماز روزے کا پابند اب وہ لوگوں کے کام آنا غریبوں کے کام آنا خدمت کرنا ہو کہ سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ ان کو کہتے ہیں یار بڑے صوفی سے فرد انسان ہیں مطلب ان کا گھرانہ ہی صوفی ہے اس طرح کا انداز بھی ہوتا ہے اور ایک قسم یہ بھی پائی جاتی ہے ایک کائنڈ ہم اس کو کہہ لیں کہ جس میں یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بھائی وہ مطلب انداز صوفیانہ ہوتا ہے لیکن مطلب کیا کہا جائے کہ پریکٹیکلی وہ اس طرح سے نظر نہیں آتے لوگوں کی نظروں میں صوفی ضرور مشہور ہوتے ہیں لیکن وہ مطلب ایک سگریٹ کا انداز ایک سگریٹ ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اب نمازوں کا اتا پتہ نہیں ہے اور انداز اس طرح کے ہیں کہ غیر شرعی حرکات عورتوں کے درمیان بیٹھ کر تو لوگ ان کو بھی سوفی سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ بھی ایک معاشرے میں ہے اور ان سے عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے باقاعدہ کہ یہ بڑے مطلب صوفی بزرگ ہیں اور یہ مطلب بڑے وہ کیا کہہ رہے اثر والے بزرگ ہیں لیکن ان کے پاس جانے سے کام بن جاتے ہیں اور مطلب بیڑے پار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے انداز بھی لوگوں کے ملتے ہیں ہر کوئی اس طرح کا نہیں ہے لیکن یہ ایک کائنڈ یہ بھی پائی جاتی ہے ٹھیک تو اور بہت کچھ بولتے ہیں میں تو خاص وہ عام طور پر داڑھی والے کو سر صوفی یہ صوف سے بنا صوف مانے اون عزم فیصد آدم صفی اللہ علیہ صلاح السلام نے زمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے صوف یعنی اون کا لباس پہنا سفیدہ عیسا رح اللہ علیہ نبی علیہ صلاح اکثر اون کا لباس پہنتے تھے یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے میرا شریف میں لکھا ہے تو یہ ان کا لباس پہنتے اور درختوں کے پھل وغیرہ کھاتے تھے یہاں شام آ جاتی روح اللہ علیہ نبی علیہ وسلم وہاں سو جاتے تھے تو جہاں موقع ملتا آرام فرماتے کوئی اپنے گھر نہیں رکھا تھا اپنے لیے خواجہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے کہ میں نے ستر بدری صحابہ کرام سے ملاقات کی بدری صحابی اس کو بولتے جنہوں نے رزب بدر میں حصہ لیا تھا تو سب سے پہلا غزوہ اسلام کا تو ستر بدری صحابہ سے ملاقات کی سب کا لباس صوف یعنی اون کا تھا یہ تو مناجی جلد چھ میں یہ مضمون ہے تو ایک تو یہ کہ صوف اون صوفی یا نسبتی لگی صوف والا یعنی اون کا لباس پہننے والا یہ تو سمجھو لغوی طرح کے مانا ہوئے اس کے اچھا اب تصوف کیا ہے اس میں اتنی تعریفات ہیں اس کی کہنا کہ واقعی نہیں یوں کہوں کہ سینکڑوں تعریفات شاید بیان کی ہیں علما نے بزرگوں نے اس کی جن میں سے بعض تعریفات ارض کرتا ہوں تصوف دنیا کو چھوڑ کر اس کے مالو متا سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں ایک تاریف ہے دنیا کی ہر شے میں کثرت کے بجائے قلت پر اتفاق کرنا یعنی ہر چیز کو مطلب زیادہ نہیں اور تھوڑی میں گزارا کر لینا اللہ اجدل کا قرب پانے کی کوشش میں لگے رہنے کا نام تصوف ہے مزید ساری مشغولیات ترک کر کے ذکر اللہ میں مشغول رہنا تصوف اللہ اقدال کی طاقت بجا لانے یعنی اس کی فرما برداری کرنے اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے سے بچنے کا نام ہے بہار چلیے جلد تین حصہ سولہ پیج نمبر فائیو سیون پر ہے تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ حضور اقدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری مکمل پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے اسی طرح اور بھی تعریفات بیان کی گئی ہیں سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تاحلہ علیہ فتح رضویہ جلد اکیس پیج نمبر پانچ سو چوالیس پر ارشد فرماتے حضرت سیدی ابو عبد محمد بالخفیف ندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہو تو یہ تصوف کی ایک مختصر تعریف ہے اب میں جو بات ہوئی نا وہ یہی ہوئی کہ لٹیں بڑا لینا یا داڑی رکھنا اماما باندھنا سادہ لباس پہننا ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ تصوف اللہ رسول کے آکام کی مکمل طور پر پیروی کرنے کا نام ہے اس طرح کی تاریخ یعنی کہ اس کا حاصل یہ اب ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے پھوٹی بادام پاس نہیں ایک روپیہ بھی نہیں ہے پلے وہ دل مطمئن خوش ہے یہ تصور اب ہم جس کو سوفی کہتے ہیں بعضوں کا پیسوں کو لالچی ہوتا ہے پیسوں کے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ عرفن صوفی بس اس کو بول دیتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں والے کو بول دیتے لیکن حقیقت میں وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ رسول کا مکمل طور پر فرما بردار ہو یہ ایک جامع تعریف یہ ساری تعریفات جو ہے اس میں جمع ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ ہے سوفی اچھا پھر یہ کہ صوفی جو ہے اس کے پاس علم ہو بے علم سوفی جاہل صوفی کے بارے میں تو بزرگوں کا یہ فرمان ملتا ہے کہ یہ جاہل صوفی یہ شیطان کا مسخرا ہے کامیڈین ہے کا ہو. علم ہونا چاہیے فتح رضویہ شریف میں ہے حضرت سید الطوائفہ جنید بغدادی علیہ رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ زوم کرتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ آکا میں شریعت تو وصول کا ذریعہ ہے پہنچنے کا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور ہم واصل ہو گئے یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت اللہ تک پہنچنا تھا وہ شریعت کے ذریعے ہم پہنچ گئے اب حاجت نہیں ہی. ہم اس مقام پر آ گئے کہ شریعت کی ہم کو حاجت نہیں ہے جیسے کہ بات جو ہے شریعت اور, ہے، اور ہے، یہ گمراہ لوگ یہ درست آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا آپ نے شریعت اور تریکت کو ملا دیا یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں نا اب جو تصوف والے لوگ ہیں ان کا تریکت کا ایک سلسلہ ہے اب شریعت تو مطلب ظاہری لوگوں کے اوپر جو ہے مطلب جو اس پہ رستے پہ نہیں ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں نا عوامی جو آگے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کا اپنا کانسیپٹ یہ عوامی شریعت اور ہے طریقہ اور یہ مولویوں کی باتیں ہم تو فقیر رہتی مولوی ہو رہے فقیر ہو رہے ایسے لوگوں کو عموماً دیکھا جائے کہ جو بظاہر تو داڑھی بھی ہوگی اور زلفے تو خیر نہیں کہیں گے ان کو لٹے رکھی ہوگی اور وہ لٹ ہی کہتے کو اصل وہ لٹ جب تک کندھوں کو ٹچ کر جائے تو قند کے اندر اور کندھے سے متجاویز ہوئی نکل گئی اب یہ عورتوں کی مشاورت کی سے حرام ہو گئی جی بالکل ایسے لوگ دیکھے گئے اور باقاعدہ وہ کچھ باتیں اس قسم کی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ کتابیں پڑھ کر تاکہ لوگوں کا تاثر یہ جائے اللہ والا ہے اور ان باتوں کے دوران ہی پھر وہ غیر شرعی حرکات بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور خواتین کا بھی ایک جمیلہ جمع ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف زیادہ آج کل جو تاثر عوام کا ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور یہ ہمارے مسائل کے وظائف دیتا ہے اور دو چار کے اوپر وہ وظائف لگ بھی جاتے ہیں تو وہ ایک مشہوری کا باعث بن جاتا ہے تو عوام کا جو تاثر ہے یہ اس تاثر کو کسی صوفی ایسا ہی شخص ہے مطلب اگر ہم یہ لے لیں کہ لوگوں کا تاثر دو قسم کا ہے کہ جو تصوف ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک کہتے ہیں جی تصف عمل کا نام ہے آپ کی بات سے جو سمجھ آتا ہے وہ تصوف عمل اور کیفیت دونوں کا مجموعہ ہے کیا ایسے ہی ہے کیفیت کہاں سے لے آئے کیفیت سے کیا برا مطلب خوف خدا اللہ کی یا جب یہ عرض کیا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرے با... وہ صوفی تو اس میں کیفیت کیفیت سب کچھ آ گیا وہ سب کچھ خدا بھی اللہ رسول کے اقامات میں آئی گیا نا اطاعت میں انڈر اسٹوڈنٹ تو یہ کہ یہ دیگر تعریفات کی روشنی میں میں نے اپنے طور پر یہ کیا کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور رسول کے عقامات کی مکمل پابندی کرنے والا یہ سوفی اب اس کا اس میں ظاہر بھی آ گیا بھی آ سب کچھ عقیدہ بھی آ گیا ایک یہ کانسیپٹ بھی تو لوگوں میں پایا جاتا ہے نا کہ ہم کیا جانے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے کیوں اس کو برا کہہ رہے اور اس کا ایک عمل کام نا؟ ہو رہا ہے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی ایسی چیز چلتی ہے نا تو لوگوں کا نیچے کمنٹس باقاعدہ یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کون کیسا ہے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کفار کے بارے میں کیا خیال ہے جو مطلب یعنی کہ مشہور کفار ہوئے ابو جیل کے بارے میں کیا خیال ہے فراون کے بارے میں کیا خیال ہے عوام کا نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو شریت میں کافر کا ہم کافر کہیں گے تو صحیح نہ شیطان کو کیا کہیں گے حالانکہ شیطان کو تو قرآن کہہ رہا ہے کا من ال وہ کافروں سے ہو گیا اب کیا ہم اپنی منطق چلائیں گے یا و صدق نہ کہیں گے یار ہم تو جو قرآن و حدیث میں کہا گیا پر مانیں گے تو جو کافر ہے تو وہ ہے ہی کافر ایندن ناس بھی کافر ہے ایند لا بھی کافر ہے اب کس کا خاتمہ کیسا ہوا اور یہ اس طرح کی باتیں بازو لوگ کرتے ہیں لیکن ہم کسی کے بارے میں اتنی ڈیپ جانے کی ہم کو شریعت نے تکلیف نہیں دی ہم کو اس کا پابند نہیں کیا مکلف نہیں بنایا تو شریعت ظاہر پر ہے ہمیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگلا بت پرستی کر رہا ہے تو ہم اس کو کافر ہی کہیں گے ارے کھینچ کھانچ کے مسلمان اس کو کہیں کو بنائے جب کہ وہ مسلمان اگر اس کو کہیں تو وہ اپنے اپنے اس کو گالی قرار دیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور ہم کہہ کہ گئے نہیں, نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو اس کے دل کی کیفیت کیا تو پھر تو نظامی ہی برم ہو جائے گا جو بھی شریعت ہے نا ظاہر پر شریعت ہے اندھے کے لیے ہم اندھا اگر کہ ہم اس کو ذرا خوبصورت لفظوں میں نابینا کہیں پر کہیں گے نابینا اب کوئی عقلم مند کہے گا کہ نہیں, نہیں نابینا مت کہو کیا پتا اس کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ بینا ہو جائے تو نابینا مت کہو ارے بھائی جب بینا ہوگا تو ہم بینا کہہ دیں گے تو جب تک یہ کافر ہمارے سامنے ہیں تو کافر کہیں گے اگر یہ ایمان لائے ہے نصیب ہم اس کو مسلمان کہہ دیں گے تو جو اسلام نے نام رکھا ہم تو وہی وہ لیں گے اس کا نام شریعت کا یہاں تک تعلق ہے نا تو یہ علماء کی رہنمائی سے یہ معاملات حل ہوں گے عوام کے ہاتھ میں اگر شریعت کے لگام دے دی جائے تو پھر تو کچھ کا کچھ کر دیں گے تو عوام کو اس معاملے میں سمجھ میں نہ آئے نہ تو کفل مدینہ لگا لیا جائے بولیں کچھ نہیں اس میں اپنی میں لگانے والی باتیں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو بڑا انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دینی معاملات میں وہ تھوڑے سے کمزور بھی دکھائی دیتے ہیں اور واضح طور پہ کمزوری ہوتی ہے ان کی لیکن پھر بھی لوگ ان کو صوفی صاحب ہی کہتے ہیں اور صوفی ہی سمجھتے ہیں بعض مرتبہ جو دعائیں تک ان سے کرا لیے جاتی ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا اور ان کا یہی یہ ہوتا ہے کہ نماز روزے میں تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن انسانیت کی تو دیکھیں کتنی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو ایک بڑا اجر کا کام ہے ثواب کا کام ہے اور وہ بھی اس میں خوش ہوتے انسانیت ہی سکھاتا ہے اور بڑا اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اور یہ چرچا کیا جاتا ہے تو کیا اس کو ہم صوفی کہہ سکتے ہیں نہیں آپ تو وہ دعا کروانے کا بول رہے ہیں تو اگر کوئی بے نمازی ہے ماڈر ہے تو کیا اسے اس دعا نہیں کروا سکتے وہ یہ سمجھا نہیں سمجھا یہ تو تین ہی ہے نا خالی بولا ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں دعا میں یاد رکھنا اگرچہ وہ سامنے والے کو ہم جانتے ہوتے کہ بے نوازی اور دل میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مقرر ہے ویسے بولتے مسلمان سے کیونکہ وہ حضرت موسا کلیم اللہ علا نبی نسلات والسلام کا قصہ لکھا ہے فضائل دعا میں اہلاز کے والی صاحب کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ اس زبان سے دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو اور کیا کہ ایسی زبان کہاں سے لائی جائے اس طرح کا مضمون ہے کہ ایسی زبان یہ مسالی آج ہی ہے تو فرمایا گیا کہ دوسروں سے دعا کرا کہ دوسروں کی زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا تو دعا کرنے میں تو کوئی بھارا ہی نہیں دعا, ہے دعا کرانے کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ نے وضاحت بھی ارشاد فرما دی لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں جو زویبے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ تصوف کا نام دیا جا رہا ہے کہ جو سوشل ورکر ہے اس کا کام جو ہے وہ خدمت خل کرنا ہے اب دیگر معاملات کے اندر اس کا کوئی نہیں اچھا بعض اوقات اس کی وہ فاسی کے مولین بھی ہوگا اعلانیہ گنا بھی کرتا ہوگا لیکن وہ اس نے زندگی کا مقصد یہی بنایا ہے ہر جگہ پر پہنچ جائے گا زلزلہ آیا سیلاب آیا یا غریبوں کو کھلانا پلانا بلا تفریق سارا وہ کام کرتا ہے تو یہ جو ایک ٹائپ ہے اس کو تصوف اور صوفیت کا نام دیکھ کر اب اس کی طرف راغب ہونا اس کانسیپٹ کے بارے میں کیا لوگ اسے کو صوفی کہتے ہیں باپا ایسے میں نا اس میں ایک سوچ ایسی بھی ہے کہ جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں نا انسانیت کی لوگ کیا ایسے وہ سوفی کہتے ہیں میرے لیے نہیں بات سے کیونکہ وہ ایسے شاید صاحب کہ ایک شعر ہے فارسی میں اس کا مطلب مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ بھی سناتے نظر آتے کہ طریقہ تو یہی ہے کہ خل کے خدا کی خدمت کرنا ہاتھ میں تصویر ہو کندے پر جائے نماز ہو اور سر پر گزڑی ہوں یہ طریقت نہیں حالانکہ کہ نہیں ہے ہاں تو یہ شعر سناتے نظر آتے ہیں اپنی فیور میں کہ دیکھو شیخ سازی کا ایک مقام ہے آپ کی شاعری تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدمت خلق ہی جو ہے یہ طریقت ہے کوئی کول بزرگوں کا میں نہ پڑھا نہ سنا نہ سمجھ میں آتا ہے ورنہ تو پھر وہ سماجی کارکن جو ہے سارے کے سارے ہوئے چاہے وہ صوفی کے نام سے چڑھتے ہو آپ تو میرا خیال ہے ان کو تو گسا فرما رہے ہیں کہ صرف استعمال کیا کہ صرف یہی نہیں. تو سلطان بہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا پھری پر دل نہ فریا کی لینا تصویر پھڑ کے ہو پڑ من پکڑنا تصویر تو تم نے پھرای مگر تمہارا دل وہی کا وہی ہے یہ نہیں پھرتا ہے اس میں چینج نہیں آتی یہ بدلتا نہیں ہے کی گندگیاں اس میں بری پڑی ہے تو اس طرح کی تصویر پھڑ کر انہیں پکڑ کر کیا لینا چاہتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے مب اس شیر کا میں آپ کو وہ سنانے لگا تھا لیکن وہ ایک وہ کول پورا نہیں ہو سکا اس میں بیچ میں گفتگو آگے پیچھے ہوئی پھر سے وہ سنا دیتا ہوں فتح رضویہ شریف میں ہے حضرت سید دت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ حادی سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ زوم کرتے ہی ہیں خیال کرتے کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ تھے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا ذریعہ تھے اور ہم واصل ہو گئے اللہ کے قریب ہو گئے یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت جنید بغدادی نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں واصل یعنی قریب ضرور ہوئے اگر کہاں تک جہنم تک پہنچے ضرور کہاں تک جہنم تک مزید اتنی سختی سے اس کا رد فرما رہے کہ چور اور زانی ایسے عقیدہ والوں سے بہتر ہیں اگر ہزار برس جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہے جو نوافل و مستحبات مقرر کر دی ہیں بے عذر شرعی ان میں کچھ کم نہ کروں یہ صوفیوں کے سردار جنید بغدادی فرمار ہے تو اب یہ جو آپ وہ بار بار وہ سماجی کارکن کو مطلب لگے صوفیت پر لارے سماجی کام اگر سو فیصدی شریعت کے مطابق ہو تو یہ بے شک ایک عمر مستحب ہے اور کارے ثواب ہے کرنا چاہیے اچھا پھر بھی اگر کوئی سماجی کام کرتا ہے سو فیصدی شریعت کے مطابق لیکن یہ صوفی صرف اس وجہ سے وہ نہیں کہلائے گا جب تک وہ اللہ رسول کے تمام احکامات کو نہ عملی جامہ نہ پہنا ہو یہ صوفی ہم تو اسی کو مانیں گے نا جو ہمارے اکابرین نے بزرگا نے دین نے جو فرمایا اب یہ, یہ تو ہوا میں یہ ان کے تو جو سمجھ میں آتا ہے یہ بولتے یعنی یہ جو انسانیتی خدمت کے نام پر یہ تو یعنی کہ مہاج اللہ یہاں تک کہتے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے لا دینیت کی باتیں کرتے بعض اتنے آگے بڑھ جاتے سماجی کام میں ایک سماجی کارکن سے مجھے کسی نے ملوایا بظاہر اس کا وزع قطع اسلامی تھی تو مجھے اس نے ایسی باتیں کی کہ میں چوکا میں نے کہا نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا چلو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ سماجی کارکن کیسا ہے اگر گئے اس کے پاس اب اس نے کوئی بات چیت کر کے اس کو برنگے ختہ کیا اس کے اندر سے اگلوایا سب باتوں میں وہ بہت پاور فل تھا جو مجھے لے گیا نا اب اس نے اگلنا شروع کیا سماجی کارکن نے میری عقل حیران رہ گئی نے کہا غریب بھوکوں مر رہے ہیں اللہ کے پاس بس صبر ہے خود زمین پر آ کر صبر کرے تو اس کو پتا چلے کہ صبر ہوتا کس کا نوزب اللہ خیر میں نے سنا تو میں تو ہو گیا مسلمان تو رہا نہیں کہ نوزب اللہ یہ کیا بکرا ہے کفیات اسی طرح کے اس نے بعض اور بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے کفریات بکری یعنی کہ ایسا سماجی کارکون کے یعنی کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں عزیز نہیں ہو کہ اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ مانتے ہو لیکن یہ ایسی سی باتیں کرنے لگا کہ تو کیا اس نے اگلوایا اس سے تو اس کو پتا تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو اگلوایا تو اس نے میرے سامنے بھی الٹی کر دی کر دی گھر بعد میں ایک موقع آیا کسی نے اس کا ذہن بنایا ایک میرے دوست نے اس کی اچھی اس سے ترکیب تھی اور بولا کہ دیکھو اب جیسے بھی لیاس تجھے کہ نا تو کیا توبہ کر لینا تو الحمد للہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو توبہ کروائی تھی کلمہ پڑھایا تھا الحمد للہ اگرچہ برسوں کے بعد لیکن یہ صورت بنی تھی اس کی یہ ہے بہت پرانی بات ہے خدا جانے اس وقت دعوت اسلامی بھی تھی یا نہیں تھی تو میں تو مذہبی لائن میں الحمدللہ للہ بہت پرانا ہوں جب سے داڑھی نکلی الحمد میں نے رکھ لی تھی کبھی داڑھی نہیں مڈائی نہ ایک مٹھی جگہ بھی گھٹائی ہے اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے تو یہ مطلب سماجی کام کرتے کرتے انسانیت کا کام کرتے کرتے بعض اوقات یہ خفت بھی سوار ہو سکتا ہے کیونکہ علماء سے دوری علماء کے بارے میں حسن زم نہ ہونا اسلامی اصولوں کی شرعی احکامات کی معلومات نہ ہونا یہ بندے کو پھنسا دیتا ہے اور لوگوں کے دکھ دیکھ دیکھ کر ہمدردی ہوتی ہے ہمدردی ہونی چاہیے لیکن اے سی بھی کیا ہمدردی کے نعوذ باللہ اللہ تعالی کو بھی صبر کا چیلنج کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بلا بھلا تو سماجی کام اسی صورت میں کارے سواب ہے جبکہ سو فیصد ہی شریعت کے مطابق ہو اور یہ اس دور میں خاص کر ہے مطلب جو شیر لانے کے مترادف ہے کہ کوئی سماجی کارکن عالم دین بھی ہو اور شریعت کے آقامات کو کما کو جانتا بھی ہو اور ہر طرح سے نافرمانی گناہ معصیت سے بچ کر وہ سماجی کام کرتا ہو اللہ بہتر جانے ہم کسی کو کیا بولے ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ حالات آپ کے سامنے ہیں بہت نازک حالات ہیں پھر بھی وہ صوفی نہیں ہے اس صوفی کے لیے اور بھی شرائط موجود ہے پاپا کیا صوفی اور ولی یہ ایک ہی ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو ولی تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ صوفی کہہ رہے ہیں تو کیا صوفی کے لیے ولی ہونا بھی شرط ہے یا ہر ولی صوفی ہوتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے ہر صوفی ولی ہو یہ تو ضروری نہیں لگتا مجھے لیکن ولی صوفی ہو یہ سمجھ میں ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کی مکمل حکام کی پابندی ہے نا یہ ایک صوفی کا وصف ہے تو اب یہ کہ ولی تو یہ تو ہی ملے گا کہ بھائی داڑھی منڈا ہے تو بھی ولی ہے وہ بیٹھے بیٹھے نماز قدا کر رہا اور ویسے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بول دے کہ میں تو بغداد شریف میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں کعبے میں نماز پڑھی کہ بیسے ہے آج ایسے ولیوں سے ہم ہے ہاں جو اولیاء کرام واقعی ایسے گزرے تو ان کے انداز بھی ہوتے جو اب ایک نماز کہیں پڑھتے تھے ایک نماز کسی اور شہر میں جا کے پڑھتے تھے ایسے بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی ولایت مسلم ہیں ان کی سیرت کتب میں لکھی ہوئی ہیں لیکن آج کل بھی بعض واضح اس طرح کی سنی جاتی ہے باتیں کہ کر دیتے ہیں ایک, ایک اور جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن پہ لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں کلین شیپ بھی ہوتے ہیں لمبی زلفیں بھی ان کی ہوتی ہیں اور بہت عجیب و غریب اپنا ہولیا بھی بنا کر رکھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ملامت کی جائے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جان بوجھ کے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان سے دور بھاگیں لیکن وہ ہوتی ایک مارکیٹنگ سٹریٹیجی ہے ان کی کہ لوگ ان کے قریب آتے ہیں ہے ہوتا کہ حقیقت میں یہ ولی اللہ ہے اور ہمیں دور کر رہا ہے اس لیے ان کو سٹے کے نمبر پوچھتے ہیں تو یہ ملامتیا ایک گروہ ضرور ہے اہل اللہ کا لیکن اب یہ کہ اہل اللہ کا ملامتیا گروہ جو ہے نا یہ اپنے سٹے کا نمبر نہیں بتا تھا ملامتیا کی مثال جیسے کہ دھمکا واقعہ ہے عدم رحمتہ اللہ ترے حج پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تو آپ کے نفس نے کوئی شرارت کی ہوگی جب انہوں نے مطلب بڑی دیکھا کہ آؤ بھگت ہو رہی ہے اور لوگ جمع ہیں تو نفس نے شرارت کی تو آپ نے کیسے جمع ہوئے اللہ ہم ابراہیم ادم زمانے کے ولی آ رہے ان کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں اچھا اچھا اچھا, اچھا وہ ابراہیم ادم کر کے انہوں نے ابراہیم بن ادم کو برا بلا کہنا شروع کیا تو قوم ابراہیم بین ادم کی محبت میں واقعی جو ابراہیم ادم تھے ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کو مار دھاڑ کیا سمجھے اور یہ پیٹ پیٹا کر فاری ہوئے تو پھر وہ کہ دے گا کیسی پٹائی کروائی اپنا استمال چاہتے ہو تو انہوں نے کسی اور کو برا بلا نہیں کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کو برا بلا ایسا ہے ایسا ہے کا اس کے چکر میں بڑھ گئے تو یہ سمجھے یہ گستاخ ہے اس کو مارا وہ یہ خود تھے اب اس وقت میڈیا تو نہیں تھا اب تو میڈیا فاسٹ ہے لیکن پھر بھی اگر ملامتیا کا کوئی فرد ہو اور وہ ایسے انداز اختیار کرے تو اس کا انکار بھی نہیں ہے بابا آخری سوال یہ عرض کروں گا کہ کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے مثال اچھی گاڑی اچھا گھر اچھا لباس اچھا کھانا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو جو ایک خاص قسم کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ سب اشیاء جدد اختیار کرنے والا صوفی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے عمدہ لباس تصوف کے خلاف نہیں ہے یعنی کسی کو سادہ پا کر ہم اس کی صوفیت پر مہر لگا دیں نہ اس کا ہم کو اختیار اور کوئی اگر عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے عمدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو سوفیت سے خارج کر دیں ایسا کوئی ہم کو مطلب یعنی کہ اختیار حاصل نہیں جس اس طرح اگر کوئی طالب علم کا کو یا کوئی بھی کسی کو صوفی کہتا ہے تو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو تنزیہ ہی کہا جا رہا ہو تو اگر صوفی کسی کی چیڑ بنا دی جائے تو یہ بھی ناجائز ہوئی تو گسا کرتا ہے برا لگتا ہے اس کو